اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون جان لو کہ بے شک اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں بارش کے قطروں کے ذریعے زندگی ڈال دیتا ہے اسی طرح وہ روز قیامت مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے اور دنیا میں سخت دلوں کو دلائل و براہین کے ذریعے نرم کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کی قدرت رکھتا ہے وہ اس پر قادر ہے کہ انسانوں کے بند دلوں کے دروازے کھول دے اور ان میں ایمان و ہدایت کا نور داخل کر دے ان کی سختی کو نرمی سے اور ضلالت و گمراہی کو ہدایت سے بدل دے وہ محلائے کل جو چاہے کرے جسے چاہے ہدایت دے دے